بس اللہ صلی علی محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفحہ نو شاعر باقی تمام سامعین خارن کرم برادران سب کے شما سنبرام ہے ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو اٹسٹھ سکسٹی ایٹ اور پبلک ایک سو دس ہے یعنی چار سو اٹسٹھ جو ہے اور دعو شریف کے شروع سے ابھی تک کے کی تعداد ہے اور ایک سو دس جو ہیں اوراد فتھح کا درس نمبر ایک سو دس ہے آج کے دس یا آج کے درمیان اور ہمارا سلسلہ دس ابھی اوراد فتح میں سے ملک الجبار میں پہلے سے میں آج جو ہے لا لال نمبر بیالیسواں ہیں فورٹی ٹو گھانے بیالیسواں ہیں اور آج کے درس کا جو مقدس جملہ دعا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ خیر اللغ فرین لا الہ الا اللہ خیر الغافرین اس مقدس جملے کی تھوڑی توجہ آپ لوگ کے مبارک تک پہنچانے کی کوشش کروں گا لا اللہ ہاں جی نہیں ہے کوئی معبود کوئی معبود نہیں الہ کوئی معبود نہیں کوئی پرشتش کے لائے نہیں کوئی عبادت کے لائے نہیں اللہ اگر کوئی ذات اس کائنات میں کوئی معبود اگر ہے کوئی پرشش کے لائق ہے کوئی عبادت کے لائق ہے تو اَل اللہ شوائے اللہ تبارک و تعالی کے ذات اقدس سے کے حج و چاجب الوجود ذات ہیں اور پوری کائنات کا حالق بھی ہے مالک بھی ہے رب بھی ہے الہ بھی ہے رازق بھی ہے سب کچھ وہی پاک ذات ہے پوری کائنات اس کے دستے قدرت میں قبضۂ قدرت میں ہیں اسی ذات کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اس کے بعد میں اس ذات اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں پرشش کے لائق نہیں وہ اللہ خیر الغافرین ہیں ہے لا الا اللہ خیر الغافرین ہاں جی؟ خیر کا معنی آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لیا خیر جو ہے ہاں جی اچھا بہت اچھا زیادہ اچھا بہتر بہت بہتر, بہتر، زیادہ بہتر سب سے بہتر ان تمام معنی میں آتا ہے خیر کا لفظ اس دعا کے مقام پر خیر کے اور بھی معنی ہیں جو کہ آپ کو دو دعا یا پیراگراف نمبر 36 کے زیر اندرجی لعلیٰ خیر النا کے زیر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں باقی معنی جو ہے یہاں مناسبت نہیں رہتے ہیں جو معنی مناسبت رہتے ہیں وہ یہی ہیں الغفرین جو ہے اور استغفار ان کے معنی قول اور عمل سے لا لاء الا اللہ خیر الغفرین ہاں جی لا لاء الا اللہ خیر الغفرین ہاں جی یہ مقدس سے دو یہ قلمہ ہے ہمارا آج کے دس کہاں یہ اٹھاسٹھ چار سو اٹھاسٹھ تو اس میں خیر کے معنی بہتر اچھا بہت اچھا بہت بہتر سب سے بہتر سب سے اچھا زیادہ بہتر ہے بلائی ہاں جی یہ سارے معانیتیں اور اس سے پہلے جو ہے دعائیہ کلمہ دعی کلمہ نمبر 36 میں ہاں جی جو کہ لا الہ الا اللہ خیر الناصرین کے ذریع میں خیر کی مزید تفصیلات آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں ہاں جی باقی الغافرین لا الہ الا اللہ خیر الغافرین یہ غافرین جمع مذاکر سالم کا شگا اس کا محرت غافرن ہے اس کے محفراد غافرون ہے اصل غافرون بھی استعمال ہوتی ہیں اب چونکہ یہ غافر، خیر کا مضافل ہے اس لیے غاہرین پڑھتے ہیں استعمال قصہ بد مل ہے جس کا جمع غافرون ہے جو چونکہ خیر کا مضافل ہے واقع ہوئے اس لیے جو ہے غافرین ہوا ہے جو کہ لحاظ سے حالت جری میں اس کا جو غافرین کا فعل و منظر غفرہ یا خیر ہاں جی غا گناہ معاف کرنا غافر یاخر غفرن گناہ معاف کرنا ایک تفرا اختفاراً گناہ معاف کرنا یوگتا و یوغ و یوغتا فروغ یوغ فرسلا یوگت باب تفیل افتیال سے قابل معافی لا یغفر نا قابل معافی حرف نفی کے ساتھ جی اور غفران غفیرن مافرت یہ سب جو ہے اسی مادے کے مساجر ہیں درگزر معافی بخش یہ سب جو ہے حاصل مظر کے معنی میں اور مزدور کے مطلب حاصل منظر بھی آتا ہے غفران غفیر مغرہ درغذر معافی بخشش تو یہ حاصل مظر کے معنی غافیر ال معاف کرنے والا بخشت بخشند فارسی میں بخشند اردو میں معاف کرنے والا ہاں جی القام جدید نام لغت میں ہی ہوا ہے. اور, اور مح... <خصف> <خصف> غفر <الغافر> دوسری لغت جو ہے محردات راغب نام لغت میں اس کی مزید تحقیقات ہیں وہاں فرماتے ہیں الغفر بابِ ضرب کے معنی سے کہ معنیٰ غفر کے معنی کسی کو ایسی چیز پہن پہنا دینے کے ہیں ایسی چیز پہنا دینے جو اسے میل کو سے محفوظ رکھے اپنے غبر کے معنی کسی کو ایسی چیز پہنے کے معنی میں جو اسے میل کو سے محفوظ رکھے اسی سے معورہ ہے اغفر فرصہ کا و آپ اپنے کپڑوں کو صندوق وغیرہ میں ڈال کر چھپا دو تاکہ یہ میل کچیل سے محفوظ رکھے ہاں جی تو اللہ کی طرف سے مغفرت یا غفران کے معنی ہوتے ہیں بندے کو عذاب سے بچا لینا اللہ کی طرف سے مؤرت اور غفران کے بندے ہیں بندے کو ہاں جی عذاب سے بچا لینا قرآن میں ہے غفران اگر ربنا سورہ بقرا عید نمبر دو سو پچاسی غفران اگر البانہ لیکن مشین اے پرو دیگر ہم تیری بخشش مانتے ہیں غفران کا ہم تیری بخشش مانتے ہیں يغفر اللہ آل عمران شب میں میں اور میں یقن اللہ سورہ عالمان عمران میں سو پینتیس میں ہے ہمیں بخشش میں او خدا کے سوا گناہ کون بٹ سکتا ہے اور وہی غفرت کو کون بچ سکتا ہے ذون اللہ گناہ صُبح کے بخش کے اختیار پورا اللہ کے آدمی ہیں اور کبھی غفر اللّہ کے معنی کسی کو ظاہری طور پر معاف کر دینا آتے ہیں خواہ دل سے معاف نہ کیا ہو یعنی درگزار کرنا ہاں جی غور زبان سے جو ہے ظاہری طور پر معاف کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے غفر اللّہ کے لفظ اور استغبار کے معنی قول اور عمل سے معفرت طلب کرنے استغفاء اللہ علیہ الرحمۂ وصطیٰ وصطر اللہ یعنی قول اور عمل سے زبان سے بھی استغفار کریں اور عمل عمل سے استغفار یہی ہے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہر کام سے ہاں جی خود کو دور رکھیں اور جو کام جو عمل عبادت پہ لے رہے وہ قضا کے قابل ان کو قضا کیا جائے لہٰذا آئے کرما فقل تو استعبر و ربکم انقان غفارہ سرح نمبر اکہتر آیت نمبر 10 ہے ہاں جی اللہ فرماتے اپنے پروردگار سے معافی مانگو فقل تو میں نے کہا اشتابر ربکم اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ بڑا معاف کرنے والا انقان غفارہ کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اس حاد میں صرف زبان کے ساتھ موخرت ماننے کے حکم نہیں ہے بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہاں جی چنگ الرحمت ہے حقل استاب خانہ تو زبان کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی جی کردار سے بھی اللہ کی درگاہ میں آجی سے پیش آ جائیں عمل اور اس کے حق بندگی ادا کرنے کی کوشش کریں جو عبادتیں رہ گیا تو توبہ کے بعد ان کی ہاں جی قضاء کرنے کی کوشش کریں تو یہ عملی استغفار ہے زبان سے استغفار کے ساتھ ساتھ اور الغافر والفور آسمائے حوصنہ میں سے دونوں الغافر و الغفور آسمائ حوسنہ میں سے اور ان کے معنی گناہوں کا بخشنے والا ہے غافر الغفور دونوں گناہوں کا بخشنے والا ہے لیکن غفور کے معنیٰ کے اندر مبالغہ بھی ہے بہت زیادہ بخشنے والا کا معنیٰ بھی اس پایا جاتا ہے چرانچی فورمۂ غافر ضمب قرآن پاک میں غافر ضمب شرح نمبر چالیس عائد نمبر تین ہے غافر ضمب یعنی گناہ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات غافر ضم میں بخشنے والا ہے اس طرح قانا غفور اس طرح غفور کے لبِ شکران میں غفور غفورنشکور شک غفورن انَََََََََََََ غفور الشكور سورہ نمبر پينتس آیت نمبر تيس ان غفورالشكور بے شک وہ تو بخشنے والا قادردان ہے وہ بلغفور رحيم اس طرح نمبر دس آیت نمبر ايک سو سات ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے وہ غفور بڑا بخشنے والا مہربان ہے بہت زیادہ بخشنے والا بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان نیز فرمائے رب نقلی ولی والدیا سورہ نمبر چودہ نمبر اکتالیس ہے میں پروردگار حساب کے دن مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش بخش دی جو الگ ولی المعمن بھی امن قمر صاحب ابراہیم کی دعا میں وقفی لنا سرح بقرائے نمبر دو سو بیاسی ہے وقفی لنا اور ہمارے گناہ بخش ہے تو یہ سارے کتاب مفردات راغب میں جو ہیں اس کے سارے جو ہے قرآنِ آیات چونکہ مفردات راغب میں ہر مادے سے متعلق قرآن آیات جو آئے ہیں قرآن میں ان کو ذکر کرتے ہیں اس لیے یہاں بھی جو ہے قرآن آیات کو ذکر ہوا ہے تو اس لغوی تحفیق کو مد نظر رکھتے و الغافر کا معنی گناہ معاف کرنے والا گزار کرنے والا گناہوں کو بہت دینے والا گناہوں کو چھپانے والا ہے تو اب دعا کا تجمہ کیا ہوا نہیں تھا لا الٰہ اللہ خیر الغفرین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت بہتر گناہ معاف کرنے والا ہے ہاں جو بندہ نے جو ترجمہ کیا مجھے ترجمہ مناسب سمجھا ہوا ہے اور اس دوسرا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بخش دینے والوں میں سے سب سے بہتر وہ اچھا وقت دینے والا یہ تجمہ درست ہے ہاں وہ بہت بہتر گناہ معاف کرنے والا تجمہ درست ہے اور وہ اگر اللہ کے سو کوئی معبود نہیں وہ وقت دینے والوں میں سے سب سے بہتر و اچھا بخش دینے والا خیر اللہ تیسرا ترجمہ جو عنصر صابر صاحب نے کیا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب سے اچھا گناہ معاف کرنے والا ہے سب سے اچھا گناہ معاف کرنے والا اور علامہ مرحمۃ ترجمہ لکھا ہے اللہ کے ساتھ کوئی لائق عبادت نہیں وہ سب سے بہتر مخصد کرنے والا ہے تو اچھا خیر کا معنی بہتر یہ معنی کیا باقی گناہ معاف کرنا اور مغفرت دونوں ایک چیز تو یہ سب ترجمہ در سے فرق صرف اتنا ہے کہ بندہ حقیر نے جو ترجمہ کیا ہے اس نے الفاظ کا تفصیلی تجمہ مکمل اس میں جی اس میں جو ہے الفاظ کا لفظی تجمہ مکمل یعنی لفظی تجمہ مکمل کے حوث اس کے اندر آ باقی دونوں جو ہے باماہرہ تجمہ ہے علامہ نے اور عنص الصالِ صاحب کیا تو خیر الآفرین ہاں یقیناً و بلا شک شبہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں وہ بہترین بخشنے والا ہے بہت بہت جو بہترین معاف کرنے والا ہے سب سے زیادہ بخشنے والا ہے بخشنے والوں میں سب سے زیادہ بچنے والا ہے سر تجمہ د تو یقیناً جو بلا شک شبہ اللہ تعالیٰ و تعالی بہترین باشنے والا سب سے زیادہ گناہ معاف کرنے والا سب سے زیادہ بندوں کے گناہوں کو شبانے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس وج کلام میں اپنے بارے میں سب سے زیادہ بخشنے والے سب سے زیادہ آف درگزر کرنے والے اور سب سے زیادہ مہربان اور رحیم ہونے پر بہت سے آیا ذکر فرمائے ہیں جب اللہ خود حرمر میں ایسا ہوں تو پھر ہمیشہ کی کوئی گنجائش نہ جن گائے چننچی سورا بقرا ملک سنانوے فرما انََََََََََ اللّہ غفر الرحيم بے شك اللہ تعالیٰ بہت بہتنے والا اور بڑا مہربان ہے اس طرح جو ہے ياف الكم جنوب بكم اللہ غافر الرحيم صريّ عل مراعمر كى تيس میں اور وہ تمہارے گناہوں کو بہچ جے گا يافى الكم جنوب اور اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے غافر غفور بہت معاف کرنے والا مبالک ہے کیسے رحیم بڑا مہربان اس طرح تیسری یاد کا خان اللہ غفور نمبر چھیانوے ہے ہے اور اللہ بہت زیادہ وقت دینے والا اور مہربان رحم کرنے والا ہے اس طرح نمبر چائے نحو الغافور الرحیم سورہ یوسف آئے نمبر اٹھانوے ہے بلا شک صبح وہ کاغذات بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا مہربان ہے سراج نمبر پانچ ان اللّہ یخر جنوب و نمبر ترپن ہاں جی؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ بخش دے ان اللہ يخر تمام تمام گناہ بخش دے گا ہاں بے شک وہ جو ہے وہ ذات پاک بہت زیادہ بخش دینے والا اور مہربان ہے اور نہات مہربان ہے ہاں وہ ذات بہت زیادہ باغ دینے والا اور نہایت مہربان ان اللہ یخر ضلع وجم بے شاء اللہ تمہارے سارے گناہوں کو باغ دے گا اِنغ وہی ذات ہی بہت زیادہ بات نہیں والا مہربان اسی طرح اللہ فرحمۃ عالم شی وَستا خرون علی منف العرض اللہ انََََََََََ اللّہ الغ فرم صرح شراء نمبر پانچ اور حاملین عرش بحش طلب کرتے ہیں ہاں جی روئے زمین والوں کھیلے اور وہ فرماتے ہیں آگاہ رہو ہاں جی آگاہ رہو بے شک ولا ان اللہ الغرحم آغاہ رہو بے شک بہت باسنے والا نہایت مہربان ہے انَ اللہ الغرحم بہت باسنے والا رحیم اور بہت مہربان بڑا مہربان سنے ارشلائی کے اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں ہمرین الرشلائی وہ بھی اللہ کے بومن بندوں کے حق میں دعا کرنے اور ساتھ ہی ان کے استغفار کرتے ہیں اور ان کے طرف سے استغفار کے بات وہ یہ جملہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے پر درات کرنے والے جملہ اللہ و ذکر کریں اللہ لو گا رہو اِن اللہ بے شک اللہ تبار و تعالیٰ کے ذاتۂ درد ہوا وہی ذات ہے الغفور بہت بہنے والا اور بہت مہربان ہے اور نبی عبادی آدم عدم ساتھ ان الغفر رحیم میرے بندوں کو باخبر کرو بے شک میں بہت زیادہ بس عدمبرون چار ہاں جی اور اسی طرح جی اور ان جیسی اور بہت سے آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے اپنے غفور رحیم ہونے غفار جنوب ہونے گناہ گودھائی کو خوب واضح فرمایا لہٰذامی کمال حضو و خشوع کے ساتھ پوری عقیدت سے ان دعاؤں کو عرد زبان رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام گناہوں کو بہ دے لا الہ الا اللہ خیر الغافرین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت بہتر گناہ معاف کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ گناہ معاف کرنے والا ہے سب سے زیادہ بخشوں والا بڑا مہربان ہے تو اذان اب قرآن میں اللہ نے خود اپنے بارے میں یہ سارے آتے فرمایا یہ تو میں نے صرف جو ہے چھ سات ہیں اور بھی بہت سے آتے ہیں جن میں اللہ نے اپنا بہشنے والا مہربان ہونے کیا لہذا ہوم شیخ کی پوری گنجائش نہیں اور ان عیتوں پر پوری ایمان عدت کے ساتھ ہمیں اللہ کے حضور میں ان دعاؤں کو اردو زبان رکھنا چاہیے